بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 صدق الله العظيم یہ سوره انفال کی ایت نمبر 65 اور 66 ہے اللہ جلو سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے سننے سنانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر پینسٹھ میں جو سب سے پہلا مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارے جنگ کی ترغیب دیں ان کو جنگ کا شوق دلائیں اور الحمدللہ اس بارے میں گزشتہ سبق میں کافی تفصیل بیان ہوئی ہے اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی سبق میں کہ اس زمانے میں جو حضرات جہاد کی ترغیب کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کاغذ و قلم ان کے ہاتھوں میں ہے تقریر اور تحریر بیانات کے ذریعے وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہت بڑے ثواب کے مستحق ہیں یہ حکم پیغمبر کو ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارے چنانچہ جو بھی مسلمان آج مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارتا ہے جنگ کی ترغیب دیتا ہے وہ بہت مبارک انسان ہے اور الحمد جب آپ کافروں کے خلاف جنگ کی ترغیب دیتے ہیں تو آپس کے جو اختلافات ہیں آپس کے جو جھگڑے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں اب اسی آیت میں جو اگلا مضمون ہے وہ کیا ہے کم من کم عشرونا سوبرونا یغلیب میں اگر تمہاری طرف سے بیس آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے دو سو آدمیوں پر غالب آ جائیں گے اور اگر آپ کی طرف سے سو آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے ہزار آدمیوں پر بھاری ہوں گے یہ ابتدائے اسلام کا حکم تھا جب کافروں کے خلاف پہلی پہلی جنگیں ہو رہی تھی اس وقت کا یہ حکم تھا گویا کہ یہ ایک جنگی قانون کا ذکر ہے کہ آپ اپنے مقابل کے مقابلے میں کس وقت تک ڈٹیں گے تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ آپ کے مقابلے میں اگر دس آدمی بھی ہو تو آپ کے لیے ڈٹنا ضروری ہے ہٹنا گنا ہے دس آدمیوں کے مقابلے میں جمنا فرض ہے اور ہٹنا گنا ہے اور یہ بات تو ہمیں الحمدللہ للہ قرآن کریم کی آیات احادیث اور واقعات سے معلوم ہے کہ مسلمان جو جنگ لڑتے ہیں وہ تعداد کی بنا پر نہیں لڑتے اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑتے وہ ایمان کی بنیاد پر لڑتے ہیں ایمان اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے یا جو کافروں کے دوست ہیں جیسے یہ پاکستانی فوج وغیرہ ہے ناپاک فوج ناپاک آرمی یہ تو تنخواہوں کے لیے دنیا کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں جیسے کہ سات مہینے کا بچہ پیدائی ہوتا ہے مرنے کے لیے ویسے ہی پاکستانی فوج ناپاک فوج ناپاک آرمی مجاہدین کے خلاف یا عمارت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو یہ کھڑی ہوتی ہے مرنے کے لیے یہ لڑتی ہے یہ فوج مرنے کے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح انشاءاللہ اللہ مجاہدین ان کو مسل دیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح مجاہدین انشاءاللہ اللہ ان کو کچل دیں گے ان کا انجام انشاءاللہ اللہ خراب ہے اس لیے کہ انہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے ظلم کے سوا اور کچھ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اپنے غیض و غذب سے ختم فرما دے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے اور پاکستان میں ایک اسلامی فوج ایک اسلامی حکومت اور ایک اسلامی عمارت قائم فرما دی واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود غالب ہوتے ہیں تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کافروں سے جنگ جیت جاتے ہیں کافر جنگ ہار جاتے ہیں جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ جل جلالہو کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم من فئة قلیلت غلبت فئة کثیرت بی اذن اللہ یعنی بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کی تعداد کم ہے جن کے افراد کم ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ جیت جاتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ دس مسلمانوں کے مقابلے میں ایک سو اگر ہوں تو بھی پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے